قربانی سے پہلے جانور کا گا ہونا معلوم ہو جائے ہو گیا ایسی صورت میں کیا کرے گا اگر قربانی سے پہلے یہ پتہ لگ جائے کہ جانور حاملہ تو اس کو چاہیے کہ اسے فروخت کر کے دوسرا جانور لے ایسی قربانی نہیں کرنی چاہیے جو جانور گا ہو یا جو گویا حمل سے ہو اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر کسی کو معلوم نہیں تھا اور اس نے قربانی کر دی تو اس کے لیے ہمارے فخا لکھتے ہیں کہ جب جانور ذبح کیا تو جانور ذبح کرنے کے بعد جب اس کے پیٹ میں سے بچہ نکلے بظاہر تو یہ بات آپ کو عجیب لگے گی لیکن مسئلہ یہی ہے تو وہ جانور جو اس کے پیٹ میں سے نکلے اگر وہ زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کر دے اور اس کو بھی ذبح کرنے کے بعد اس کا اور جو بچہ زبا کیا گیا ان دونوں کا گوشت جو ہے وہ سب ملا کر کے پھر اگر وہ مشترکہ جانور ہے تو حصے کر لیں ورنہ وہ اپنی گویا سرف میں لا سکتا ہے اس کو بھی اس کو زبا کرنا ہو فرض کیجئے کسی کو مسئلہ معلوم نہ تھا اور اس نے وہ جانور زبا کیا اور بچہ زندہ نکلا تو اس نے زندہ بچے کو پال لیا یہ سمجھ کے کہ یہ چھوٹا ہے اچھا نہیں لگے گا اس کو زبہ کیا جائے قربانی تو ہو جائے گی مگر اس بچے کو جو زندہ ہے اس کو صدقہ کرنا ہوگا جو زکوۃ حیرات کا مستحق ہے یہ بچہ اس کو صدقہ کر دیں گے